ٹھیک ہے ہم سبق پڑھنے لگے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ للہ الحمد للہ والسلام وسلات سید الرسول وخاتم الانبیاء اما بعد پورے بیس منٹ ہمارے وقت ہماری کلاس کے جا چکے جی تو آج کا سبق ہے علم النحق کا صفحہ نمبر دس ہے میرے پاس دارالشاد کراچی کی کتاب چھپی ہوئی ہے صفحہ نمبر دس فصل نمبر چار مورب و مبنی فصل نمبر چار مورب اور مبنی جی سب کو کتاب سب کتاب میں دیکھ رہے ہیں یا نہیں کتابیں موجود سب کے پاس ایسا نہ ہو کہ میں کسی سے سوال پوچھوں کچھ بھی اور پھر وہ کہہ کے کہ میرے پاس کتاب نہیں پھر اچھا نہیں ہوگا پن بھی ہے تو بہت اچھی بات ہے جی تو مورب اور مبنی اصل نمبر چار مورب اور مبنی جی تو کہتے ہیں کہ آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمہ کی دو قسمیں آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے یعنی آخری حرف پر جو اعراب تبدیل ہوتا ہے مثلا ہم کہتے ہیں جاء جا ازعید رعیت الزعید مررتبید کہ یہ جو آخری حرف ہے زید کا اس پر جو اعراب کی تبدیلی آ رہی ہے کہ جاء زیدن کو ہم مرفوع پڑھتے ہیں زید کو اور آخری حرب پر ذمہ پڑھتے ہیں زیدن اور رعیت زیدن میں زیدن کو منصوب پڑھتے ہیں مفول ہونے کی بنا پر اور دال پر کیا پڑھتے ہیں فتح پڑھتے ہیں رعت و زعیدن مررت و بعیدن میں زید کے آخری حرف جو اس پر کسرہ پڑھتے ہیں مجرول ہونے کی وجہ سے اس سے پہلے ہے جو حرف صحرف جل دیتا ہے جا ازعید الن رعت و زعدن مررت و بعیدن تو یہ جو آخری حرف کی تبدیلی ہے کبھی تو اس میں تبدیلی آتی ہے کبھی تبدیلی نہیں آتی تو اس لیے کہتے ہیں کہ آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمہ کی دو قسمیں ہیں آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمہ کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک مورب نمبر دو مبنی ٹھیک ہے نمبر ایک مورب نمبر دو مبنی مورب وہ ہوتا ہے کہ جس میں اعراب جاری ہو یعنی جس کے اندر جس کے آخری حرف آ, جو آخری کل, آ, کلمے کا جو آخری حرف ہوگا اس پر اعراب تبدیل ہوتا رہے تو وہ مغرب ہے کہ جس پر اعراب جاری ہو مغرب اعراب سے ہے ٹھیک ہے اعراب کا مطلب زیر زبر پیش یعنی ضمہ فتح کثرہ یہ چیزیں ٹھیک ہے تو یہ اعراب ہے تو آخری حرف پر جس پر اعراب جاری ہو تو وہ کلمہ کیا کہیں گے ہم اس کلمے کو کیا کہیں گے کہ یہ کلمہ کیا ہے مغرب ہے اس لیے کہ اس پر کیا ہوا ہے اعراب جاری ہوا ہے اس پر زیر زبر پیش آتی ہے اور یہ تینوں صورتوں میں تینوں صورتیں کون سی ہوتی ہیں ایک ذمہ ایک فتح اور ایک کسرہ کی کبھی کبھی کوئی چیز مرفوع ہوتی ہے جیسے فائل مرفوع ہوتا ہے کبھی منصوب ہوتی ہے جیسے مفول منصوب ہوتا ہے کبھی مجرور جیسے مجرور مر تو بزن جیسے اس سے پہلے کوئی حرف جڑ آیا ہو یا جیسے مضافل مجرور ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح یعنی مغرب وہ ہوتا ہے کہ جس پر عراب جاری ہو اور جس پر عراب جاری ہو تو وہ کیا ہوتا ہے مورب ہوتا ہے تو کلمہ کی آخری حرف کے اعتبار سے کلمہ کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک مورب نمبر دو مبنی مغرب عراب سے ہے کہ جو کلمہ مورب وہ ہوگا کہ جس پر کیا ہو اعراب جاری ہو جس پر ضمہ فتحہ کسرہ آتے ہوں جس کے آخری حرف پر اور اس کے یعنی عامل جو ہوگا عامل کی تبدیلی کی وجہ سے معمول یعنی اس کے آخری حرف میں تبدیلی آتی رہے تو وہ کیا ہوگا مورب ہوگا مبنی بنا سے ہے کہ جو بنا جیسے عمارت ہوتی ہے جیسے وہ ایک جگہ پر قائم رہتی ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک عمارت کبھی ایک جگہ میں رکھی ہو تو پھر دوسرے دنوں سے اٹھا کر کہیں اور رکھ دیا جائے بلکہ نہیں مبنی بناس ہے کہ ایک ہی جگہ پر قائم رہتی ہے کہ ایسا کلمہ کہ جس میں تینوں صورتوں میں ذمہ فتحہ کسرہ ان تینوں صورتوں میں کیا ہو وہ ایک ہی حالت پر باقی رہے ایسا نہ ہو کہ ذمہ کی صورت میں اس میں ذمہ آ جائے کی صورت میں فتحہ آ اور کسرہ کی صورت میں اس میں کثرہ آ جائے. ایسا نہیں ہوگا بلکہ وہ تینوں صورتوں میں ایک ہی حالت پر رہے گا جیسے ہم کہتے ہیں جا آ موسا رعیت موسہ مرر تو موسا. اب موسا یہ ایک لفظ ہے یہ مبنی ہے بس یہ مبنی ہے اب اس وقت اس سے پہلے عامل رفع دینے والا لائیں تب بھی یہ اسی حالت پر قائم رہے گا اگر اس سے پہلے ایسا عامل لیں جو سے نصب دینے والا ہو یعنی فتح دینے والا ہو تب بھی کیا ہوگا یہ اپنی حالت پر باقی رہے گا اور اگر اس سے پہلے کسرہ لے آئیں ایسا عامل لے آئیں جو بعد والے کو کسرہ دیتا ہو زیر دیتا ہو تو تب بھی یہ اپنی حالت پر باقی رہے گا جیسے جا اموسا رئی تو موسا مررتو بی بے موسا تو دیکھیے موسا وہی موسا وہی موسا یعنی تینوں حالتوں میں اس کا اعراب ایک ہی ہے ایسا نہیں ہوا کہ جا اموسو رئی تو موسا مررتو بی موسی ایسا نہیں ہے بلکہ وہ اس کی ایک ہی حالت ہے اور ایک ہی حالت پر وہ قائم ہے تو وہ مبنی ہے تو جو مغرب ہوگا اس پر اعراب جاری ہوگا جیسے جا زیدن رعیت زیدن مررت بزیدن بزعی دن دیکھیے جا ازدن تو جا ا فعل تھا اس کے لیے فائل چاہیے تھا تو فائل کیا ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے تو فعل کے بعد آنے والا کلمہ کوئی بھی ہوگا جو اگر مفول فائل ہوگا تو مرفوع ہوگا جا زیدن میں زیدن کیا بن رہا ہے فائل بن رہا ہے تو اس لیے وہ مرفو ہوگا اس سے پہلے جو عامل ہے وہ فعل ہے تو جا ازدن رعی تو میں رعیت و فعل اور فائل دونوں ہیں ٹھیک ہے جی تو رعیت الزعید میں رعیت و فعل بفائل یعنی فعل بھی ہے اور ضمیر تو ضمیر فعال ہے اس کے لیے آگے مفول ہے مفول کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے تو اس لیے رعیت العیدن وہ منصوب ہو گیا مرر تو بعضعیید فعل بفائل ہو گیا بعید با کیا ہے حرف جار ہے اور با حرف جار یا کوئی بھی عروف جار میں سے کوئی حرف ہو تو وہ کیا ہوتا ہے جی اس کے اپنے ماں کو کیا دیتے ہیں کثرا دیتے ہیں زیر دیتے ہیں تو اس کی جگہ پر زیر بھی آ رہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ زید پر اعراب جاری نہ ہوتا ہو بلکہ زید پر اعراب جاری ہو رہا ہے تینوں تینوں حالتوں میں جیسا عامل آئے گا ویسا ہی عمل اس میں کرے گا اور اس کو اس طرح کی حرکت دے گا جیسے جا زیدن الرعیت تو زیدن مرر تو بے زیدن تو یہ ہے جی آج کا سبق مغرب اور مبنی مغرب اعراب سے ہے کہ جس پر اعراب جاری ہوتا ہو یہ یعنی نظمہ فتحہ کسرہ یہ اعراب ہیں ٹھیک ہے اور مبنی وہ ہوتا ہے کہ جو ایک ہی جگہ پر قائم رہے یعنی اس پر اعراف جاری نہ ہوتا ہو جیسے بھی عامل آ جائے بلکہ وہ ہر حالت میں ہر صورت میں ایک ہی حالت پر برقرار رہے ٹھیک ہے ز... کیا نہیں ہے مثال کے اندر کیا نہیں ہے زید نہیں ہے یہ زید تو نہیں ہے اگزامپل میں میں سمجھا نہیں کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں جی زید زید نام ہے ہم نے ویسے ہی مثال کے طور پر رکھا ہوا ہے کہ جا ا زعدن زید آیا رعیۃ الزیدن میں نے زید کو دیکھا مرر تو بعیدن یہ یعنی تینوں صورتیں بتاتے ہیں تو چھوڑیں نا آپ اس کو بک ابھی ہم کتاب کی طرف گئے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے آپ اس उस... نہیں ہے یار کتاب میں بھی یہی مثال ہے کیوں نہیں ہے مورب کی مثال انہوں نے بالکل یہی دی ہوئی ہے اگرچہ میں نے آپ کو زبانی ہی بتایا لیکن کتاب کے اندر بالکل یہی مثال دی ہوئی ہے کتاب کے اندر اس کی غورب کی مثال بالکل یہی دی ہوئی ہے کیوں نہیں ہے نہیں بالکل ایسی ہی مثال لکھی ہوئی ہے کتاب کے اندر خیر چلیں جو بھی ہے ہاں تو مورب میں یہی ہے تو مبنی کے اندر انہوں نے کیا مثال دی ہے مبنی کی جا حاضہ رہی تو حاضہ مرر تو بے حاضہ تو حاضہ بھی مبنی ہے تو موسا بھی مبنی ہے تو میں نے موسا کی مثال دے دی ہے آپ لوگوں کو اللہ اکبر کبیرہ بالکل ایسا ہی ہے چھوڑیں کتاب میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا بس مورب وہ ہے کہ جس پر اعراب جاری ہو جس پر اعراب جاری ہو وہ مورب ہے یعنی جس کے کلمے کی تینوں آخری حرف کی جو حالتیں ہیں وہ تینوں صورت میں تبدیل ہوتی ہوں تو وہ مورب ہوگا اور اگر تبدیل نہ ہوتی ہوں بلکہ کیا ہو ایسے ہی یعنی ایک ہی حالت میں قائم ہو تو وہ کیا ہوگا مبنی ہوگا ٹھیک یہ مغرب اور مبنی کی بات ہے اور آپ کو آج کے سبق میں یہی بتائیں گے اور آخر میں انہوں نے ایک شعر ذکر کیا ہوا ہے وہی آپ بھی سن لیں تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آ جائے گی مبنی عام باشت کے مانت برقرار مورب عام باشد کے گردہ بار بار یہ فارسی کا شعر ہے مبنی عام باشت مبنی وہ ہے یا مبنی وہ ہوتا ہے کہ مانت برقرار کہ وہ ایک ہی جگہ پر برقرار رہے ایک ہی جگہ پر کھڑا رہے مورب آ باشد के گردت بار بار مورب وہ ہوتا ہے کہ گردت بار بار کہ وہ بار بار گھومتا رہے یعنی اس پر بار بار عراب جاری ہوتا ہو جیسے ہی عامل آئے ویسے ہی اس پر کیا ہو جائے اعراب جاری ہو جائے تو آ جائیں جی کتاب کی طرف اب آ جائیں کتاب کی طرف میں نے آپ کو کیا بتایا ہے مور اور مبنی جی اب جس کے پاس کتاب نہیں کتاب اوپر نہیں تھی تو اب کر لیں ضرور جی جس نے پہلے سے کی تو بہت اچھا جس نے نہیں کی تو اب ضرور کر لیجیے فصل چہارم مورب و مبنی ٹھیک ہے جی کہتے ہیں آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمہ کی دو قسمیں ہیں آخری حرف کی تبدیلی یعنی ایک کلمہ ہے جیسے زعید ٹھیک ہے تو یہ ایک مکمل ایک جملہ ہے وہ ایک نام قید کسی بندے کا نام ہے اب اس کے حرف ہے تین حروف ہیں زا یا اور دال تو اس کی آخری حالت آخری کلمہ کون سا ہوا آخری حرف کون سا ہوا دال ٹھیک ہے تو آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کہ آخری حرف میں جو ہے رابطہ تبدیل ہوگا کبھی دن ہوگا کبھی دن ہوگا تو کبھی دن ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں تبدیلی کے اعتبار سے کیا ہے جی کلمہ کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک مورب نمبر دو مبنی نمبر ایک مغرب نمبر دو مبنی غرب وہ کلمہ ہے جس کا آخری حرف ہمیشہ بدلتا رہتا ہو غورب کلمہ ہے کہ جس کا آخری حرف ہمیشہ بدلتا رہتا ہو ٹھیک ہے جی پس جس کے سبس جس کے سبب سے یہ تبدیلی ہوتی ہے اس کو عامل کہتے ہیں اب یہ تبدیلی جس کے سبب سے ہوتی ہے اس کو عامل کہتے ہیں جیسے میں نے کہا نا آپ کو جا زید میں جا افائل ہے جا افیل ہے تو زعید اس کے لیے کیا بنے گا فائل بنے گا تو क्या کیا ہوگا عامل ہوگا کہ वाले والے آنے والے को کو کیا کرتا ہے उसमें اس میں عمل کرتا ہے اور اس کو کیا کرتا ہے رفع پر مجبور کرتا ہے کہ اس پر رفع آئے تو پہلے والا اس کے سبب سے یہ تبدیلی ہوتی ہے تو اس کو حامل کہتے ہیں اور جو چیز آخری حرف سے بدلتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں تو اب آخری حرف پر جو تبدیلی آئے گی یعنی جو ضمہ تھا تو فتح میں بدلا یا کثرہ میں بدلا اس کو کیا کہتے اتنی بات سمجھ کے آ آپ کو کہ جس کے سبب سے یہ تبدیلی ہوتی ہے اس کو عامل کہتے ہیں ٹھیک ہے اور جو چیز آخری حرف سے بدلتی رہتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں اعراب کہتے ہیں تو آخری حرف میں کیا تبدیلی ہوتی ہے کیا چیز بدلتا ہے یعنی کبھی ضمہ آتا ہے کبھی فتحہ آتا ہے تو کبھی کثرہ جی ضرور بتائیے گا مجھے ساتھ ساتھ مکسلر والے حضرات بھی ٹھیک ہے ساتھ ساتھ مجھے بتاتے رہیں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ یقیناً آپ لوگ سن رہے ہیں صرف آن ہونے کے بعد آپ کسی اور دنیا میں گھوم نہیں رہے بلکہ سبق ہی سن رہے ہیں جی اپنے ہونے کا ضرور احساس دلاتے رہیے گا اعراب کہتے ہیں اعراب دو قسم کا ہوتا ہے کبھی حرکتی جیسے ضمہ فتحہ کسرہ تو کبھی حرفی جیسے الفاق تو یہ بھی آج کے سبق کی بات ہے کہ اعراب کی بھی دو صورتیں ہیں کون کون سی ایک ایک عراب حرکتی یعنی جس پہ حرکت ہوتی ہے صرحتاً یعنی کبھی ضمہ تو کبھی فتحہ تو کبھی کسرہ رت میں اس کے اعراب ہوتے ہیں جی بتاتا ہوں جی میں بتاتا ہوں تھوڑا سا صبر سے بھی کام لیا کریں جب میں اپنی بات مکمل کر چکا ہوں تو اس کے بعد میں پوچھوں گا آپ لوگوں سے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی تو تب آپ لوگ بتایا کریے گا کہ سمجھ میں نہیں آئی یہ والی بات ٹھیک ہے جی تو اعراب کی دو صورتیں ہیں ایک ہے اعراب حرکتی اور ایک ہے اعراب حرفی اعراب حرکتی کا مطلب حرکات سے ہے حرکات کتنی ہوتی ہیں تین ہوتی ہیں میں نے پہلے بتایا آپ کو ذمہ فتحہ کسرہ ٹھیک ہے ذمہ فتحہ کسرہ پیش زیر زبر ٹھیک ہے نا یہ چیزیں ان کو کہتے ہیں تو یہ حرکتیں ہیں ساری کی ساری اب اگر کسی کلمہ پر اعراب جاری ہوتا عراب جاری ہوتا ہے تو عراب کبھی حرکتی ہوتا ہے جیسے زید ہے مثلاً اس پر جو عراب جاری ہو رہا ہے جی زیر زبر پیش اس پر جو جاری ہو رہا ہے تو یہ عراب حرکتی ہے کہ اس پر حرکتیں بدل رہی ہیں کبھی ضمہ کبھی فتح کبھی کثرا ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے عراب حرفی کیا حروف کے اعتبار سے اس کلم کا اعراب ہوتا ہے مثلاً کہ ہم نے ابھی بتانا ہے کہ جی میرے پاس مسلمان لوگ آئے ٹھیک ہے میرے پاس مسلمان لوگ آئے تو اب اگر ایک کا کہیں کہ میرے پاس مسلمان آیا تو ہم کہیں گے جا مسلمن میں آپ کو ویسے حرکتی بھی اور حرفی بھی دونوں میرے پاس ایک مسلمان آیا میں کہتا ہوں جا مسلمن یہ اس کی حالت رفیع ہے ٹھیک ہے اس پر اعراب حرکتی آیا ہے زبر ہے کیا ہے ذمہ ہے پیش ہے فائل ہونے کی وجہ سے جا مسلمن ٹھیک ہے اسی طرح میں کہتا ہوں جی رعیت مسلمن اس کی حالت نصبی ہے رعیت مسلمن اور اسی طرح اس کی ایک حالت جڑی ہے مرر تو بمسلم کہ میں ایک مسلمان کے پاس سے گزرا اب مسلمن پر جو عراب حالت رفیع میں مسلمن آ رہا ہے ضمہ آ رہا ہے یا رعیت و میں نصب آ رہا ہے مرر تو بھی مسلمن میں کثرہ آ رہا ہے تو یہ سارے کے سارے اس کے عراب کیا ہیں حرکتی ہیں کہ ان پر کیا ہیں حرکتیں آ رہی ہیں اور ایک ہوتا ہے عراب حرفی دیکھیے جی جا آ مسلمون جا مسلمون ٹھیک ہے تو یہاں پر اعراب کیا ہے حرفی ہے کہ حروف کے اعتبار سے اعراب ہو رہا ہے مسلمون اس کے اندر کیا ہے اعراب یعنی حالت رفیع اس کی کیا ہے واؤ نون کے ساتھ اس کی حالت رفیع ہے جا امسلمہ اب یہاں پر ہم نہیں کہیں گے کہ بھائی یہ جو فائل ہو رہا ہے کہ یہ جو فائل بن رہا ہے جا امسلمہ فائل بن رہا ہے تو یہاں پر اس پر کیا آنا چاہیے آخر میں ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ضمہ جا مسلمون ضمہ ہونا چاہیے نہیں بلکہ یہاں پر عراب حرکتی نہیں آئے گا بلکہ اعراب حرفی آئے گا حروف والراب ہوگا وہ کیا ہوگا وو اور نون کے ساتھ ٹھیک ہے جا مسلمون تو یہاں واؤ کے ساتھ کیا ہے اعراب جاری ہوا ہے جا مسلمونہ دوسری حالت دیکھ لیتے ہیں جی حالت نصبی اور جری تو رعی تو مسلمینہ مرر تو مسلمین تو اس کی نسبی اور جری میں دونوں کیا آتا ہے یا ماقبل مقصور یا ماقبل مقصور اس کی حالت نصبی اور جری ہوتی ہے تو یہ عراب حرفی ہے رعی مرر تو مررتو بمسلمین تو اب دیکھیے جا ا مسلم رعیت مسلمان مررتب مسلم میں عراب کیا تھا حرکتی تھا کہ مسلمون مسلمان مسلمین تو اس پر اعراب حرکتیں تبدیل ہو رہی تھی کبھی زیارا. تو جا آ مسلمون رعیت و مسلمینہ مررت اس کے اندر حروف کی تبدیلی ہو رہی ہے کہ پہلے کیا تھا نون ماقبل مضموم یعنی واؤ کے ساتھ تھا ٹھیک ہے مسلم وو ماقبل کے ساتھ تھا مسلمونہ اور مسلمینہ کے اندر کیا ہے یا ماقبل مقصور ہے اس کے اندر حرکت ٹھیک ہے جی تو اس کے اندر حرف کی تبدیلی کی وجہ سے اعراب ہو رہا ہے تو اعراب یہاں پر کون سا ہے کبھی اعراب حرکتی ہوگا اور کبھی اعراب کیا ہوگا حرفی ہوگا حرکتی جیسے جا مسلمون رعیت مسلم بھی مسلم اور حرفی حرفی جیسے جا مسلمون رعیۃ مسلمینہ اب آپ لوگوں کو اعراب کی دو صورتیں سمجھ میں آ کہ عراب حرکتی اور ععراب حرفی آپ کوئی کسی کو کوئی شک شبہ کوئی پریشانی کہ جیسے ہر حرک, حرکتی اور حرفی میں فرق سمجھ نہ آیا ہو جی سب بتائیے مکسلر والے سارے سو رہے ہیں جی جی ضرور بتائیے ایم آئی ایکس ایل والے اپنے ہونے کا احساس ضرور دلاتے رہیں جی الحمدللہ للہ تو دیکھیے جی اب کتابوں میں اعراب اعراب دو قسم کو ہوتا ہے حرکتی جیسے ضمہ فتحہ کسرہ ٹھیک ہے حرفی جیسے الف واؤ ٹھیک ہے انہوں نے الف واؤ لکھا ہے تو یابی ہے ٹھیک ہے علیف واؤ یا لکھا ہوا یا آبی تو الف واؤ یا آخری حرف کی آخری حرف کو محلِ اعراب کہتے ہیں آخری حرف کو محلِ اعراب کہتے ہیں اگر کوئی کہے کہ بھائی کوئی بھی ہے تو اب محل کس کو کہتے ہیں گھر کو کہتے ہیں ٹھیک ہے محل جس جگہ پر کوئی بندہ ٹھہرتا ہو اس کا مقام عراب کہاں پر جاری ہوتا ہے تو کلمے کی آخری حرف پر عراب کیا ہوتا ہے جاری ہوتا ہے تو ایسے ہی آخری حرف کو کیا کہہ دیتے ہیں محلِ اعراب کہہ دیتے ہیں کہ اعراب کی جگہ ٹھیک ہے نا تو وہاں پر عراب جاری ہوتا ہے تو آخری حرف کو محلِ اعراب کہتے ہیں جیسے جا اظید الس میں جا عامل ہے اور زید پر ذمہ ہے سمجھ میں آ رہی یا نہیں آ رہی جا ذہید میں جا عامل ہے فعل ہے اور ضعیید ان کیا ہے فائل بن رہا ہے اور اس پر ذمہ ہے تو مرفوع ہونے کی وجہ سے اس پر کیا آ رہا ہے ذمہ آ رہا ہے حرفی دوبارہ بتا بتائیں گے جی ضرور کیوں نہیں بتائیں گے تو میں نے بتایا تھا کہ عرب کی دو صورتیں ہوتی ہیں حرکتی اور ایک ہوتا ہے حرفی حرکتی جس پر حرکت یعنی ذمہ فتح کسرہ آئیں اور حفی وہ کہ جو عراب حرفوں میں تبدیل ہوتا ہو جیسے کبھی اعراب حرکت ہوتا ہے جیسے جا آ مسلم میں کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک مسلمان آیا یا کوئی مسلمان آیا جا آ مسلم کہوں گا یا میں نے مسلمان کو دیکھا رعی تو مسلمن یعنی میں یہ جا ا زعید ال رعیت و زعیدن مرر تو بعیدن جا آ رعی تو اور مرر تو یہ اس لیے لگاتے ہیں کہ اس کے اندر تینوں حرکتیں سمجھ میں آتی ہیں انسان کو ٹھیک ہے حالت رفی بھی حالت نصبی بھی اور حالتِ جری بھی اس لیے تو اس لیے یہ مثال دے رہا ہوں تو جا مسلم ان مسلم ان پر کیا ہے ضمہ آ رہا ہے فائل بننے کی وجہ سے رہی تو مسلم مسلم پر فتح آ رہا ہے یعنی عراب حرکتی ہے یہاں پر حرکت ذمہ فتھا کثرہ کو کہتے ہیں تو یہاں پر جو فتح آ رہا ہے نسل کی وجہ سے آ رہا ہے اور مفول ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے ٹھیک ہے مرر تو بے مسلمین تو یہاں پر بے مسلمین باہر پھر جار کی وجہ سے مسلم مجرور ہے اور اس پر جر یعنی حرکت آ رہی ہے اور کبھی کبھی اعراب ہوتا ہے حرفی یعنی حروفوں کی وجہ سے اس میں عراب میں تبدیلی آتی ہے جیسے میں کہتا ہوں جی میرے پاس مسلمان آئے تو میں کہتا جا آ مسلمہ جب میں کہوں گا میرے پاس آئے تو جا آ نہیں کہوں گا لیکن برحال یہ آپ سمجھ لیں جا آ مسلمون اب یہاں پر مسلمون کا جو اعراب ہے ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر بھی ذمہ آیا ہو بلکہ یہاں پر جو اعراب ہے اعراب حرفی ہے حالت رفیع کے اندر جمع کا سگا جو ہوگا یعنی اس میں فائل جمع کا وہ واو ما قبل مضمون کے ساتھ آتا ہے واو نون کے ساتھ یعنی واو ما قبل مضمون اور آخر میں نون بھی جا آ مسلمون ٹھیک ہے ایسے ہی رعی تو مسلمینہ برر تو بھی حالت نسبی اور جری میں دونوں یا ما قبل مقصور کے ساتھ آئیں گے تو دیکھیے یہاں پر حروف یہاں پر اعراب میں جو تبدیلی آ ہے وہ حروف کی وجہ سے آ رہی ہے کہ وو حالت میں واؤ میں قبل آ رہا ہے وو آ رہا ہے اور حالت نصبی میں کیا ہے نصبی اور جلی میں کیا آ رہا ہے یا آ ہے اس طرح کبھی کبھی اس طرح تسنیہ کسیوں میں رج اس کے اس میں کیا آ رہا, آ رہا ہے الف نون پر حروف میں تبدیلی ہو رہی ہے سمجھ میں آ رہی ہی نہیں آ رہی؟ جی جمع یعنی یا ماقبل مقصور جمع جو ہے نا جمع سالم کی حالت نصبی اور جری ہوگی یا ماکل مقصور جامع مسلمون ہونا رحیت مسلمینہ مرتبی مسلمینہ جی جنہوں نے پوچھا تھا کہ حرفی دوبارہ بتا دیں اب آپ کو سمجھ میں آئی حرفی اور حرفی تھی حرفی, تھی اور حرفی الحمد للہ ہوگا جی تو اب آ جائیں کہتے ہیں کہ آخری ارب کو محل عراب کہتے ہیں جیسے جاید اس میں جا عمل ہے اور زید پر ذمہ ہے ٹھیک ہے تو زید پر ذمہ ہے یعنی زید کے آخری حرف پر یعنی دال پر تو دال کیا ہے محل عراب ہے کوئی پوچھ بھی رہا تھا جی بالکل دال ہی محل عراب ہوگا رائے تو زیدن رع تو عامل ہے اور زیدن زیدن معمول ہے زید پر فتح ہے یعنی کس کی وجہ سے فتح ہے مفول ہونے کی وجہ سے مرر تو کمانا ہے گزرنا میں نے اس لیے معنی بھی کیا شروع میں جا زیدن آیا زید رائی تو زیدن میں نے دیکھا زید کو مرر تو بعیدن میں گزرا زید کے پاس سے ٹھیک ہے تو یہ ان کی تینوں حالتوں کے لیے یہ مثال دیتے ہیں جا آ तो رعیت زعید مرر تو بے زعیدن اس لیے جا آ آگے کچھ بھی لگا دیں ٹھیک ہے جا آمرون رعیت عامرن مرر تو بے آمرین ٹھیک ہے تو یہ ساری کی ساری مثالیں چلتی رہتی ہیں اور یہ مثال آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو تینوں حالتیں یعنی جو کس کی ہیں اور آپ کی جو تینوں حالتیں ہیں وہ انسان کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہیں اس سے भी لیے کہ اس میں حالت آپ نے کبھی یہ مثال نہیں سنی آپ سنتے رہیں گے انشاءاللہ شاء چلیے جی ابھی آپ لوگ چونکہ بالکل ابتدا میں ہیں نا تو اس لیے آپ کو اصطلاحات آپ آگے چلے جائیں گے خاصہ میں چلے جائیں گے حالیہ میں چلے جائیں گے تو پھر آپ کو یہ مثالیں مزاق لگیں گی ذرا سوچیں گے کبھی کہ ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ جہاں زید رعت و زعیدن مررت زیدن میں کیا ہوتا ہے انشاء اللہ رفا کو ہی بولتے ہیں رفا کس کو بولتے ہیں حالت رفیع کو کہتے ہیں یعنی جس پر جو ہر کلمہ مرفوع ہوتا ہے ذمہ جس پر آتا ہے فتحہ تو کیا ہوتا ہے فتحہ تو زبر ہوتی ہے رفع فتحہ کو ہی بولتے ہیں نا نہیں رفع ذمہ کو کہتے ہیں ठीक है ضمہ जम्मा رفع اور پیش فتح اور اہ, کیا کہتے ہیں زبر اور نصب ठीक है زبر فتح نصب نصب اور جر جر جر, جر،, جر جی پرابلم ہو رہا شاید دیکھ جی <تصفح> تو مرر تو بزعی دن بحرف جار عامل ہے اور زید پر کسرہ ہے تو بزعی زید مجرور ہے ٹھیک ہے اور کیونکہ اس سے پہلے بحرف جار ہے اور اپنے مواد کو جو جر یعنی کسرہ دیتا ہے ٹھیک ہے اس لیے اللہ پس زید مورب ہے اور زید کا آخری حرف دال محل اعراب ہے اور ضمہ فتحہ کسرہ اعراب ہے تین باتیں آپ کو یہاں پر بتا دی پس زید مورب ہے زید کیا ہے جی مورب ہے کیوں اس لیے کہ اس پر کیا ہو رہا ہے اعراب جاری ہو رہا ہے پھر زید کا آخری حرف دال محل عراب ہے کیوں محل عراب ہے اس لیے کہ آخری حرف پر ہی اعراب جاری ہو رہا ہے پھر ذمہ فتحہ کسرہ اعراب ہے تو اعراب کس کو کہتے ہیں ضمہ فتحہ کسرہ ذمہ ذمہ کو ساتھ ساتھ رفع بھی کہتے ہیں اور پھر پیش ٹھیک ہے فتحہ کو نصب بھی کہتے ہیں فتحہ بھی کہتے ہیں زبر بھی کہتے ہیں कसरा کو कसरा بھی کہتے ہیں زیر بھی کہتے ہیں اور جر بھی کہتے ہیں جی تو یہ تینوں تین نام ہیں ہر ایک تھے تو یہاں تک بات ہو چکی مورب کی ٹھیک جس پر نصب ہوگا یعنی فتح ہوگا اس لفظ کو منسوخ کہیں گے جس پر جر ہوگی کثرہ ہوگا اس حرف کو مقصور کہیں گے ٹھیک ہے ذمہ نہیں ذمہ ٹھیک آگے ہے مبنی وہ کلمہ ہے جو ہمیشہ ایک حال پر رہتا ہے مبنی وہ ہے کہ جو ہمیشہ ایک ہی حال پر رہتے ہیں چاہے اس سے پہلے جیسا کیسا بھی عامل آ جائے یعنی عامل کے بدلنے سے اس کی آخری حرکت میں کچھ بھی تبدیلی نہیں آتی ذمہ کو کیا کہتے ہیں ذمہ کو کہتے ہیں ضمہ پیش اور رفع رفع ٹھیک ہے رفا ذما میں لکھ کے چھوڑوں گا نا کہہ دیا اس لیے اس پریشانی سے آپ لوگ نکل جائیں باقی سبق کی طرف توجہ دیں جی مبنی وہ کلمہ ہے جو ہمیشہ ایک حال پر باقی رہتا ہے یعنی عامل کے بدلنے سے اس کی آخری حرکت میں کچھ تبدیلی نہیں ہوتی جیسے جا احاذا ریتوحاظ مرر تو بہادا اب دیکھیے آج ہی انشاء اللہ. آج ہی جی تو جا देखिए حاضہ ویسے کا वैसे ہی ہے और لیکن اس سے پہلے کیا ہے جا آ ہے جا آ تقاضا اس بات کا کرتا ہے کہ اس کا ماں باپ آنے والا مرفو ہو ٹھیک ہے تو اب حاضا یہ مبنی ہے اور مبنی ہی ہے بس جیسی حالت ہے اس کی ویسی ہی حالت ہے. اس پر کوئی آراب جاری نہیں ہوگا جا آ حاضا ویسے ہی چلے گا اسی طرح رہی تو حاضا دیکھو یہاں پر پہلے حالت رفیع تھی اس کی بھی ویسے ہی تھا یہاں پر اس کی حالت نسبی آ رہی ہے کہ تو تقاضا کر رہا ہے اس بات کا عراب حرفی کی ٹھیک ہے جی بالکل لکھ دیں گے عراب حرفی کی کیا مثالیں میں نے دے دیے نا مسلم باقی بھی لکھ دوں گا جی تو جاضا ویسا ہی اس کے عراب رفم میں ہے رئی تو حاضا ویسا ہی اس کے عراب نصب میں بھی ہے مرر تو بے حاضا ہی اس کے عراب کس میں ہے کس میں ہے جر کے اندر بھی ٹھیک ہے ان مثالوں میں حاضر مبنی ہے کہ ہر حالت میں کیا ہے یکساں ہے آخر میں شعر بھی آپ لوگوں کی نظر کر دیا ہے مصنف نے کہ مبنی آباشت کے معنت برقرار کہ مبنی وہ ہے کہ جو ایک ہی حالت پر ہمیشہ قائم رہے مورب غرب آباشت کے گردت بار بار مورب وہ ہے کہ جو ہمیشہ کیا ہو بدلتا رہا ہو ایم آئی ایکسل آر والے کوئی بھی کچھ بھی جواب نہیں دے رہا کہ کسے کیا سمجھ میں آ رہا ہے اور کسے کیا سمجھ نہیں آ رہا جی ایم آئی ایکس ایل آر آپ لوگوں کو مورب اور مبنی سمجھ میں آ گئی سب کو جی بہت اچھے بس آج کا سبق علم الناحب کا یہیں تک ہی ہوگا آپ لوگ ذرا عطری قطلاثریہ کو دیکھیے گا ایک نظر صرف آپ لوگوں کو کچھ کام دینا ہے تھوڑا سا جی عدرسول ال... کون سا درس ہے العصریہ کا سبق رسول ال... آئے جی. ٹھیک ہے جی سبق نمبر دس عدرسل آشر اس کے جو الفاظ کے معنی ہیں آخر میں الفاظ کے معنی سبق کے آخر میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہر دانے قائرتن قلع صوتن جناحانے زہارتن تقریباً تقریباً پہلے کے گزرے ہوئے سارے کچھ بھی ایسا معنی, معنی نہیں ہے جو مشکل ہو لوح شاید ہو تھوڑا سا تسنی آئندی لی بہرحال پھر بھی آپ لوگوں نے ایک نظر ڈال دینی ہے الفاظ کے معنی پر بھی سبق پر بھی اور تمرین پر بھی عدر صلی اللہ کو تب سے پہلے جملوں پر بھی نظر کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد تمرین پر بھی اور آخر میں الفاظ کے معنی سب کو یاد ہونے چاہیے ایسا نہ ہو کہ کوئی لفظ ایسا ہو کہ جو الفاظ کے معنی میں لکھا ہو اور آپ لوگوں کو اس کا ترجمہ نہ آتا ہو ٹھیک ہے جی جی ٹھیک دواؤں میں یاد رکھیے گا جی ٹھیک دواؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اللہ تعالی ہم سب کی حامی ناصر ہوں آخرداروانا الحمد الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ